جا سرور ہے سرور تو, تو بے خبر ہے تین کی آ گال نا اگ بابا تے بد مذہب سورا ج جگ فساد سرے آم کرتے ہیں بغیرتی پھیلا گالاں اللہ ربالا مرے کچھ نہیں کتاب حدیث کی وہ شرح الاتر ربانی امام ابن علان محمد بن علان شدید شاپ مکی ایک ہزار ستاون ہجری میں آپ کی وفات ہے مذہب کے امام یہ تھے فرمانے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو گالیاں مت دو یہ عام لوگ کہنے نہیں ہیں مریا کچھ نہیں کہنا چاہیے آپ فرماندے نے یہاں پر اموات مردیاں تو مراد ہے مسلمانوں کے مردے کافروں کے نہیں کیونکہ کافر لوگ وہ ہیں کہ ان کی گالی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا پھر فرما ہیں وہ محل ہوا دن فل مسلم غیر المجاہر فرمایا اے مسلمان بھی اس کی گال ہے جہاں بد مذہب الانیا نہ ہوئے بدی د ہو سننی ہوسرا کو فجور برائیاں سر آم سننی تو برائیاں بھی سر آم نہ اگر ہوتا ہے مرن تو سور مریا آخو گے تو اللہ بھی باد لبنسے کتاب چکی چل رہا ہے جن میں پڑھیا ہے نا جی سارا مجھے یاد نا خدا پڑھ چاہیے نو بھی اتنے وکھرا لکھا ہے آپ فرماتے ہیں لما فرماتے ہیں مسلمان مسجد کو گالی دینا حرام ہے ایسا مسلمان جو الفس نہ کرتا ہو جی سر آم فیس کو کھجور ہے داہ کردہ تو وہ نہیں وہ شامل نہیں ہیں بدکار لوگوں کو گالیاں نکالنے میں اتنا چیزیں آئیں قرآن و حدیث میں کہ بیان نہیں ہو سکتی احادیث کسیرا پھر سے They are one of very small villages سہ سب پہ ابرے پہ ابورشکر پوچھا بھی یار کھے کر کے کابا دسولہ مکا کھے تو آپا سانو تو کوئی پتہ نہیں ایک بندہ تین دنیا تو ابورے گال انہیں دیکھتا رستے چ مر گیا ابرا قبر مسلمان وہرتے چھتر مارتے مار جنگ لگ جنگتے لار تک چلنا سی کام اگے تو پتا ہوں خیر باپی نہیں ہو سکتا اپنے پیو دیکھا گسا کر گیا بزرگوں نہیں تو حضرت عمر نے ایک شخص نو اے دو ابو ریگال نے وہ ابو او جہاں سر قومی سی جسل قوم سمود تے تذاب آیا نا سمجھ لگی او اونٹ نہیں حدرت سال علیہ اسلام والی ف لیا کلے میں کلا رہا قبر پھر سرکار نے دسی فرمایا اے جتوں آپ سرکار جا رہے سنتوں آپ نے فرمایا قبر ابو ری یہ پکی نشانی یہ اندے سونے کی چھڑی بنی سی سونے کی چھڑی اندے کول سی وچ دفن ہوئی جے اگر ہونے پٹو تو لبے گی. اللہ. اللہ. اللہ. اور کرام نے پٹی وہ چر پہ قبر میں آپ نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا ان نے فرمایا گل سنی کر لا نہیں تو میں قبر او چر پھرا جی میں ابو رگال د دلے ملا پیر نہیں نہ دلیہ سی گل کسی کہنا چاہیے کچھ نہیں کہنا چاہیے زد آم هذا واما موات المسلمين المعلنين بفسقنا وبدعتنا ونحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيهم أصلحة لحاجة إلا للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوا أو, او اقتدائم بهم فيما فعلوا وإن لم تكن حاجة لم يجوزوا على هذا التفسير تنزلوا هذه النسوس وقد أجمع العلماء على جرح المجلوع من الرواد ہیں اگر مسلمان علانیہ فاسق ہو بداحتی ہو بد مذہب ہو تو ضرورت کے مطابق مسئلات کے تحت جب لوگ اس کو بچانا ڈرانا مقصود ہو تو ان کو اس کے متعلق بیان کرنا اس کی برائی بیان کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ علماء کا اتفاق ہے کہ جو راوی ہوتے ہیں حدیث کے ان کو جتنا جتنا ان کے اندر برائی ہے لوگوں کو بتانا وہ ضروری ہے وہ تو حضرت جی مطلب کوئی کیا کیا سال ہی لوگ ہو گئے لیکن کسی کو جھوٹ ثابت ہو گیا دس کیوں شریعت محفوظ بھی ہوں گے؟ Thank <laughs>